الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد پچھلے درس میں بدعات کی تردید میں بنیادی قاعدہ ہم نے دیکھا جس میں بدعت پر عمل کرنے والا ہو یا بدعت گھڑنے والا ہو ان دونوں کے بارے میں نبوی فیصلہ فہو رد اس کا عمل رد ہو جائے گا دونوں جگہ موجود ہیں دونوں حدیثوں میں آپ نے بتلا دیا کہ چاہے بدعت گھڑنے والا کوئی عمل کرے یا بدعات گھڑنے کے بعد اس پر دوسرا کوئی آدمی اگر عمل کرتا ہے بدعاتی عمل میں وہ خود شریک ہوتا ہے تو ایسا عمل اللہ کے نزدیک رد کر دیا جائے گا یعنی اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا تو ایسی نیکی یا ایسا عمل ایسی عبادت جو بیداد اس کے ساتھ شامل ہو جائے یا سراسر وہ سرے سے بدعات کو تو اللہ کے نزدیک ایسی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کے نزدیک وہ نیکی قرار دیے جانے لائق نہیں ہے آئیے آج آگے بڑھتے ہیں اور بدعات کی برائی میں مزید دلیلیں قرآن و سنت سے اور سلف کے اقوال سے دیکھتے ہیں چوتھی چیز بدعات کی برائیوں میں سے یہ ہے کہ ایک بداعتی توبہ سے محروم رہتا ہے توبہ کیا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اس غلطی کو چھوڑ کے واپس حق کی طرف لوٹ آنا عموماً بداطی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا ہے نہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نہ غلطی چھوڑ کے صحیح پر آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے حدیث میں اس کا جواب موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتاجارا اور ایک روایت میں ہے احتاج ان اللہ احتجاج را تو انکل صاحب اللہ تعالی نے توبہ کو روک کر رکھا ہے پردے میں رکھا ہے اس میں اور بدعات کرنے والے میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آڑ رکھ ہے ان اللہ احتجر ایک عن انکول صاحب بدع اللہ تعالی نے توبہ کو ہر بدعات والے سے روک رکھا ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے الاوسط میں اور دوسرے محدثین نے روایت کیا اور یہ حدیث الجام سنی میں موجود ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بداتی کو صاحب بدع والا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس کے اور توبہ کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بداتی توبہ نہیں کرتا ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے سفیان فرماتے ہیں البداعت احب الى ابلیس من الماسی بدعت ابلیس کو معصیت سے بھی زیادہ پسند ہے بدعت ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پسند ہے الماسیت یوتاب منها گناہ معصیت اس سے آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ لا اللہ منها لیکن بدعت سے آدمی توبہ نہیں کرتا ہے امام البغوی نے شرفت میں اس کو روایت کیا ہے اس کال سے جو سفیان صوریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو اکابی اہل امت میں سے ہیں کہتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو بہت پسند ہے گناہوں کے مقابلے میں بدعت بھی گناہ ہیں دوسرے بھی گناہ گناہ ہیں لیکن دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے وجہ کیا ہے وجہ توبہ ہے اس لیے کہ بدا توبہ نہیں کرتا ہے لیکن دوسرے گنا سے آدمی توبہ کر لیتا ہے یوتا بینا بدا تو ماسیت سے توبہ ہو جاتی شراب پیا کسی آدمی نے شراب پینے کے بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر آئندہ نہیں کروں گا لیکن بداخ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے جب بداخ تو بدا سے تو زیادہ توبہ ہونا چاہیے لیکن ایک آدمی بدا سے توبہ کیوں نہیں کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اے نبی آپ کہیے حل کیا ہم تم کو بتلائیں کہ امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کون ہے اللہ فی الحات الدنیا ان کی کوششیں جو دنیا میں کی گئی تھیں سب کے سب رائے گاہ چلی گئیں برباد ہو گئیں فیل ہو گئیں برباد ہو گئیں وہ نم یا سنو نہ سنا اور وہ اسی بھرم میں گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک بداتی توبہ نہیں کرتا ہے وہ کیا وجہ ہے کیا ہو جائے وہ ایک انسان کا دیکھیں ایک آدمی ہے وہ ایک برائی کو برائی سمجھتا ہے تب تو اس سے بچے گا لیکن اگر وہ اس برائی کو اپنے لیے برائی سمجھتا ہے تو ایسا آدمی اگر اس سے کہا جائے کہ توبہ کرو وہ کہے گا دیوانے ہو گئے توبہ کروں مجھ کو تو ثواب ملنے والا ہے وہ آدمی اس بدار پر اللہ سے ثواب کی امید لگائے ہوئے ہیں اس سے بھلا توبہ کیسے کر سکتا ہے لہذا جہالت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور جہالت بدار کی اصل میں ہوتی ہے سنت کا علم اگر اس کے پاس ہوتا تو بدار نہیں نکالتا سنت پر عمل کرتا کیوں اس لیے کہ ہر عمل کے وقت میں سنت موجود ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نماز روزہ تلاوت اور ہر چیز ذکر ہر چیز میں سنت موجود ہے اگر اس کے پاس سنت کا علم ہوتا تو وہ سنت پر عمل کرتا اور ثواب پاتا ہے لیکن اس کے پاس سنت کا علم ہے نہیں حاصل کرنے کا شوق نہیں لیکن عمل کرنے کا شوق ہے بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھیں گے آپ ان سے کہیں بھائی علم حاصل کرنا چاہیے اور کب تک علم حاصل کریں گے عمل کرو عمل کیا کہیں گے ارے کہ عالم بننا ہے تم کو عمل کرو صحیح بات ہے ایسے ہی آدمی کہے کہ ذرا رستہ بتاؤ نا ارے رستہ جان کے کیا کرو گے جاؤ پاگل کون ہے بھائی دیوانہ کون ہے آپ بول چلتے رہو جاؤ پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے جاؤ اب لیکن چاچا رستہ کدھر ہے مسجد جانا ہے راستہ پوچھا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تحقیق بہت تحقیق کرنے والے نے دیکھے جاؤ مسجد پہنچے گا ہو آدمی ہے کہ کیا ہے بھائی راستہ بتانا چاہیے بغیر راستہ جانے چلنا منزل سے دور کرتا ہے بغیر راستہ جانے منزل سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے علماء نے جہل کی دو قسمیں بتائی ہیں جہالت کے بارے میں تھوڑا علم حاصل کرتے ہیں ہم لوگ ابھی جہالت کی دو قسمیں یا جہل جس کو عربی میں کہتے ہیں ایک ہے جل بقیس اور دوسرا ہے جہل مرکب جہالت اگنورینس جہل بصیت جہل مرکب جہالت کی بھی قسمیں ہیں اس کی کیٹیگریز ہیں پہلی قسم کیا ہے جہل بقیس جہل بسیط کیا ہے اس کو آپ کہیں گے سمپل اگنورنس اور جہل مرکب کمپاؤنڈ ایک انٹرسٹ جیسا ہوتا ہے نا سمپل انٹرسٹ کمپاؤنڈ انٹرسٹ تو یہ کیا ہے جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے سیدھی سادھی بھولی بھالی جہاز اور ایک ہے جاہلانہ جہازس علمی جہاز ایک آدمی اس سے کہا جائے کہ بھائی فلاں چیز آپ کو معلوم ہے اے بھائی مجھ کو نہیں معلوم ہے آپ علماء سے پوچھ لیجیے اور آپ پوچھ کے مجھ کو بھی بتائیے یا چلو اچھا سوال پوچھا مجھ کو تو نہیں معلوم ہم جا کے عالم سے پوچھتے ہیں جو چیز صحیح ہے یا کتاب میں دیکھتے ہیں قرآن میں سنت میں دیکھتے ہیں جو جواب ملے گا وہ صحیح ہے تو اس کو نہیں معلوم تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس کو نہیں معلوم یہ آدمی کون ہے اس کو معلوم نہیں لیکن یہ معلوم کہ اس کو معلوم نہیں دوسرا آدمی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے تھوڑا سوچیں گے نا رکو مشورہ کرتے ہیں بھائی تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں ہم غور کرتے ہیں اور میری عقل میں یہ آ رہا ہے یہی یہ صحیح ہے کہ نہیں میرے مجھ کو لگتا ہے آپ کی بات غلط ہے نہیں بڑے سے بڑا عالم بھی اگر بولے تو میری بات صحیح ابھی ہے بلکہ دنیا کے سارے علما جمع ہو جائیں میری بات صحیح یہ آدمی زیادہ جاہل ہے یا وہ یہ زیادہ جاہل ہے جو آدمی بھولا بھالا ہو اور اس کو اپنی جہالت کا علم ہو یہ زیادہ نقصان نہیں دیتا ہے نقصان زیادہ وہ دیتا ہے جس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو لہذا آدمی کی سیادت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو جانے ہے علم میں سے یہ بھی علم ہے کہ آدمی اس بات کا علم رکھے کہ اس کو کس چیز کا علم نہیں ہے ساری بات ہمارے پاس کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کس چیز کا علم نہیں ہے اگر یہ علم نہیں ہوگا ہم کو تو ہم ایسی چیزوں کو سمجھیں گے کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہوگا اور ہم اس کی بنیاد پر لوگوں کے رہبر بنیں گے اور گے روشن جوہارا سلو فغیر علم جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور بغیر علم کے ان کو فتوا دیں گے یہ ان سے فتویٰ پوچھیں گے اور بغیر ان کے فتوا دیں گے میری رائے میں ایسا ہونا چاہیے یہ کیا ہے خطرناک فتویٰ ہے کہ علم اس کے پاس نہیں ہے کوئی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے لیکن اپنی رائے کو اس نے قرآن اور حبیض کا بدل بنا دیا ہے ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے یہ دو دو طبقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ان پڑھ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا سیدھے سادے جاہل آپ کو ملیں گے ان پڑھ لوگوں میں سے اور خطرناک جاہل آپ کو ملے گی کس میں سے پڑھے لکھے لوگوں میں سے کیوں؟, کیوں کیونکہ وہ مانتا نہیں میرے کو معلوم نہیں ہے وہ مانتا نہیں کیوں اس کو دنیا کی باتیں معلوم ہیں انجینئرنگ معلوم ہے اس کو ڈاکٹری معلوم ہے اب دین معلوم نہیں کریتا تو دین میں جیسا وہ اس میں سوچتا ہے اس میں سوچتا ہے اس میں بھی کیا کرتا ہے جب یہاں وہاں عقل میں ویسے بھی لڑا رہا ہوں تو دین میں کیوں نہ لڑاؤں یہ بھی ایک فیلڈ ہے یہاں بھی اپنی عقل لڑاتا ہے حالانکہ فرق ہے وہ انسانی علوم ہے یہ ربانی علم ہے یہ نازل ہونے والا علم ہے وہ حاصل کرنے والا علم ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر اور تجربہ سے سیکھتے سیکھتے سیکھتے مینڈک سے پہنچتے پہنچتے انسان ایسا بنایا وہ اس کے آپریشن کیا اس کا آپریشن کیا ہوتے ہوتے ارے نہیں مر جاتا اسے تو آپ انسان کو ٹرائی مت کرو یہ دوا چوہے پہ ٹرائی کرو یہ ہوتے ہوتے آیا ہو دین میں ٹرائل اینڈ ایرر نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں تیرے تجربے کی کوئی ضرورت نہیں تیری رائے کی ضرورت نہیں تیرا کلر بھرنا کچھ فائدے کا نہیں اس کو تو بدنما بنا دے گا تیرا کلر بھرنا کیا ہے غلط ہے گورنمنٹ کے فارم پہ کلر بھرتے ہم لوگ ایک دم رنگین لال نیلا پیلا بنا کے دیتے ہیں نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے جو لکھنا ہے لکھ اور جلدی سے دے تیرے کلر بھرنے سے نقصان ہوگا اس میں تو جہالت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ ایک انسان کو معلوم نہ ہو اور معلوم ہو کہ معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں جہل بسیط سمپل سادہ سادہ جہالت اور ایک ہے جہل مرکب جس میں دو جہالتیں جمع ہو گئی ہیں مرکب دو سے مل کے بنا ہے یہ دو جہالتوں سے مل کے بنا ہوا ہے ایک ایکچل مسئلہ معلوم نہیں خلا چیز حلال ہے کہ نہیں حلال مثلاً کسی سے پوچھیں گے کہ بلی خرید سکتے بیچ سکتے کہ نہیں بلی کا بزنس کر سکتے کہ نہیں بولے گا حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے کیسی ہے بلی گھر میں آنے جانے والی ہے اور صحابی کے لقب کیا ہے ابو او را حرام ہوتا اگر غلط کچھ ہوتا برا ہوتا تو نام صحابی کے ساتھ جڑتا نہیں نبی کے گھر میں آ رہی بلی اس کے لیے پانی پلا رہے جب بلی تو اچھی ہے بےچاری تو, تو جب وہ سب اچھا اس کو کچھ ایپ تو آج تک سننے میں آیا نہیں ابھی اس میں تو بلی کی تجارت کیا پرابلم اس کے اندر ہے کسی کا گھر بستا ہے تو اچھی بات ہے نا بلی بھی کسی کے گھر میں جا کے بسی اور پیسے دیا تو بےچارا وہ بھی کھا کے خوش تو لے سکتے ہیں جتنی اچھی ہوگی اتنی مہنگی ہوگی بلی خرید سکتے ہیں آرام ہے بلی کی تجارت جائز نہیں ہے کیوں؟ نبی صلی اللہ اور اس نے منع کیا منع کیا معاملہ ختم میری عقل میں نہیں آ رہا گھر پہ رکھ اپنی عقل کو تیری عقل میں نہیں آ رہا تو تیری عقل اس لائق نہیں کہ اس میں آئے تیرا کام ماننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا کیوں اس لیے کہ منع کیا سمجھ؟ بہت سارے لوگ ہر چیز میں وجہ تھی اس کو نماز زہر کی آہستہ کیوں پڑھتے فجر کی زور سے کیوں پڑھتے عطیات آہستہ کیوں پڑھتے اور قیرت زور سے کیوں کرتے امام کے پیچھے فلاں صورتیں کیوں نہیں پڑتے اور اطیات کیوں پڑتے ارے تیرے کو کیا کرنا جتنا بتاؤ اتنا کر تیرے کو جنت ملے گی بتا نا باس بولے گا تو نہیں کرتا ایسا یہ کل تک کے اتنا کام ہو جانا چاہیے جتنے لوگ ہیں جاؤ بتی میں سروے کر کے لاؤ اور اس میں کتنے پڑھے لکھے کتنے ان پڑھ ہیں جا کے سب کی لسٹ بنا کے لاؤ کیوں لاؤ صاحب نے بولا اپنے کو بھائی پوچھے گا کام سے نکال دیں صاحب کا برابر سمجھ میں آتا ہے اللہ کا نہیں سمجھ میں آتا میرے کو وہاں گیا ایسا کیوں بتاؤ ذرا میرے کو جیسے اس کو ایک بات اور ایک بات میں سمجھنے والا بھی تو ہے نہیں نہیں اگر ایک بات بتا دی جائے لیکن پھر ایسا کیوں تو اس کو بنیاد ہی معلوم نہیں ہے اس کو بنیاد بھی معلوم نہیں ہے ایک بات سمجھائیں گے دو باتیں اور اس کی دماغ میں پریشانی بھی پیدا ہو جائے گی بعض اوقات ایک آدمی اتنا جتنا سنا اتنا مان لے اس میں زیادہ فائدہ رہتا ہے اس کو اور سمجھانے میں اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی اور گھبراہٹ اس کو ہونا شروع ہوتی اور نئے نئے مسئلے معلوم پڑتے ہیں بلی تو بلی کتا بھی خریدنا آرام ہے, آرے یہ کب ہے آدمی نہیں خرید سکتا ہے کہ کتا بھی آدمی خرید اور بیچ سکتا ہے نہیں اس کی تجارت جائز نہیں اس کی کمائی حرام ہے ہاں شکاری کتا خریدا بیچا جا سکتا ہے اب زبدست اپنے کتوں کو شکاری نہ بنا ہے بولے یہ بھی شکار کرتا ہے نا کیا شکار کرتا بولے بلیوں کا شکار کرتا چوہوں کا شکار کرتا ہے یہ شکار نہیں یہ شکار نہیں. وہ تو انسان بھی کرتا ہے شکار تو انسان نہیں کرتا چوہے پکڑتا کہ نہیں برابر بنجرے میں تو شکار شکار نہیں ہے شکاری کتا ہے جو برابر جائیں جانور کو خرگوش کو مثلاً یہ کسی بھی جانور کو جا کے پکڑے کھائے نہیں سنبھال کے رکھے مالک کو لا کے دے ایسا ہے وہ وہ گیا تو گیا وہ آتا نہیں آواز نہیں تو بھی سنتا نہیں اس کو شکاری کتا نہیں کہتے ہیں سیدھا کل معلم تو شریعت میں چیزیں سعادت انسان کی ہیں بتا دیا مانے سمے انا و اپانا انما قول اذا دعو ان کا نا قول المنی ادا درسولا وہ اپانا ایمان والوں کا حال تو یہ کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کے فیصلہ کریں ان کے درمیان تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے مانا یعنی ہم سنیں گے بھی ہم یہ نہیں کریں گے جیسے مشرقین کرتے ہیں ہم کو نہیں سننا نہیں ہم سنیں گے اور ہم یہودیوں کی طرح بھی نہیں کریں گے کہ ہم سنتے لیکن مانتے نہیں مشرقین کیسے ہم کو سننا ہی نہیں لا لاتسنا لحاظ القرآن والفی مشرقین کا طریقہ ہے یہ یہ قرآن سنوئی مت اور پڑھنے لگے نا تو شور مچاؤ یہ کس کا طریقہ ہے مشرقین کا سنتے ہی نہیں اور یہودی بھی آ کے بیٹھتے اچھا ایسا ہاں ایسا لیکن باہر جا کے کیا بولتے ہیں نہیں تو سنتے ہیں سمعنا نہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں ہم ان دونوں کے درمیان ایک طریقہ ہے اہل ایمان کا وہ کیا ہے ہم سنتے بھی ہیں. ہم سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ رہی ہے تو ہم سنیں گے اس کو اور ہم اس کو سن کے ایک کان سے نکال کے دوسرے کان سے سن کے نکال دیں دوسرے سے نہیں بلکہ ہم اس کو اپانا ہم مانیں گے جس کو کل وہ زبان سے اور زندگی میں اس کی نفاذ کے اعتبار سے اس کو مانیں گے تو جہل ایک ہے جہل بصیر کہ آدمی نہیں جانتا ہو اور اس کو اپنی لاعلمی کا علم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جہل مرکب یہ دو جہاز سے مل کے بنا ہے ایک اصل مسئلہ نہیں جانتا دو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اصل بات مجھے معلوم نہیں ہے تو اپنی جہالت سے جہالت جہل مرکب ہے اپنی جہالت سے جہالت جہل مرکب ہے کیونکہ جہالت پر جہالت سوار ہو گئی تو یہ جہل مرکب ہے ڈبل جہالت بہی ہے یہ اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسی لیے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے یہ سب کے سب جہل مرکب کا شکار ہیں قدریا جہمیہ اور اسی طرح سے معتزلہ اور اسی طرح سے اور بھی جتنے فرقے مرغیا مجسمہ اور مفوضہ اور جو بھی آپ فرقے بتائیں ان فرقوں کے اندر آپ دیکھیں گے ابن قیم قریم رحمۃ اللہ فرماتے یہ سارے فرقے جو ہیں جہل مرکب میں مبتلا کیوں کیونکہ جہل مرکب والا لڑتا ہے اور جہل بقیت والا پوچھتا ہے سنتا ہے کیوں چاپ عمل کرتا ہے جہل مرکب والا کیا کرتا ہے نہیں معلوم لیکن کیا کرتا ایسا تھوڑی رہتا ایسا نہیں ایسا ہے معلوم ہے تیرے کو نہیں تو لڑتا کیوں ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے لیکن لڑے گا کیوں جہن مرکب میں مبتلا ہے تو اہل بجاٹ آپ دیکھیے قرآن کی دلیل دیں گے قدریا مرجیا قرآن کی دلیل دیں گے لیکن ان کو نہیں معلوم ہے ادھورا علم جہالت ہی کے شبہ ہے ادورا علم جہالت کی قسم ہے اور ادھورا علم زیادہ نقصان دیتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے پاس پیشنٹ آیا پیٹ پھاڑ کے اس کا جو بھی علاج کرنا ہے کرنا ہے اب اس کو نہیں معلوم آپ کیا بولے گا ڈاکٹر صاحب آئیں گے کریں گے لیکن اس کو معلوم ہے پیٹ پھاڑنا تو آتا ہے سینہ نہیں آتا آدھا آتا ہے اب نقصان کس میں ہوگا وہ تو بےچارا بولا میں بھی بیٹھا تم بھی بیٹھا تمہارا نمبر آئے گا بتاؤں گا जो भी तुम्हारा इलाज है अंदर डॉक्टर साहब करेंगे मैं नहीं क्यों मुझको मालूम नहीं शुरू से ही मालूम नहीं मुझको दूसरा कौन सा है मालूम है थोड़ा बहुत मालूम है थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे ये आप भी बड़ा डेंजर है थोड़ा बहुत ऐसे तो से कुछ तो खोलेंगे कुछ तो कुछ निकलेगा अक्सर हम लोग जो मोबाइल खोलते हैं जहर मरकब की वजह से کھولتے اس کے بعد سمجھ नहीं نہیں آتا کیا کرنا کھولتے اس کے بعد खोल देते کھول دیتے اس کے आगे जाना नहीं آگے جانا نہیں چاہیے اب فون کر کے بولتے ذرا بچے نے کھول دیا اس کو لے جا کے اس کو کیا ہوتے گر گیا یہ تھوڑا یہ بچے نے کھول دیا ہے جھوڑ بولتے اس کو جا کے کھولا اس میں ہوتا بھاری تمہارا بچہ کرو ڈرائیور سے برائے پر کھولتا ہے تم کوئی تو کھو ہے کوئی بات نہیں ٹھیک وہ بھی بولتا جانے تو بھائی کسٹمر جائے گا اپنا اس کو کھولنے لگ آتا ہے بند کرنے نہیں آتا آدھا علم آدھا علم جہالت کی بری قسم ہے کیوں اس لیے کہ اس میں طلب علم کی بجائے منازع اس میں لڑنا ہوتا ہے اس میں آدمی بجائے سننے اور ماننے کے لڑتا ہے اور آپ اہل بداس کی جتنے گروہ تاریخ میں پیدا ہوئے آپ دیکھیے خوات کریں گے لڑیں گے بحث کریں گے مباثہ کریں گے علم کے ساتھ مباحثہ غلط نہیں ہے لیکن بغیر علم کے آپ دیکھیں گے زیادہ آدمی لڑتا ہے اس میں ضد بھی آتی ہے اس میں کبر ہوتا ہے لہذا یہاں پر اللہ نے فرمایا اے ابھی آپ کہی کیا تم کو ہم بتائیں امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اور خود ہی جواب دیا کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں جو بھی کوششیں کی تھی سارا برباد ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل صحیح نہیں تھا دیکھیں دو چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں ایک خوش فہمی قلب کے اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے مینٹالٹی کے اعتبار سے خوش فہمی بھرم اپنے دل سے سمجھ لینا اچھا ہے اپنے دل سے سمجھ لینا صحیح ہے چیک نہیں کرنا اس کو اور دوسرے عمل غلط ہو عمل غلط ہو لیکن اس کی تحقیق نہ ہو اور اس کو اپنے دل سے سمجھ لے کہ صحیح ہے یہ بہت خطرناک ہے اصل جڑ یہ ہے کہ عمل اپنے دل سے صحیح سمجھ, سمجھ کے کچھ بھی کرے چیک نہ کرے صحیح ہے کہ نہیں یہ نقصان ہے اور اوپر سے سمجھ لے کہ نہیں صحیح ہے صحیح ہے بعض اوقات ایک آدمی غلط عمل کرتا ہے اس پہ دنیا میں پھلتا پھولتا ہے تو دیکھو ماشاءاللہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے بابا کی درگاہ پہ نہیں جاتا تھا لیکن گیا میں اور وہاں گیا تو دیکھو برابر شفا ملی اور تجارت بھی بڑھی صحیح ہے اگر صحیح نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں ہوتا اب کیا ہو گیا اور بھی پکا جہل کی بنیاد پر ایک عمل کیا اور اس کے نتیجے جو جڑے ہوئے نہیں تھے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بھائی میں نے چھینکا اور کوئی گھر پہ آ گیا تو میرے چھینکنے سے آ گیا ہوں کہ ناک میں سے نکلا کہ کوئی آدمی چی لوگ توہمات جوتے پہ جوتا چڑھا ہے سفر میں جانے والا ہے کون جوتا کہ یہ ہے ہے ہے تو کوئی مہمان آنے والے ہیں تو یہی تو مہمان ہے کوا لوگ اس کو بلاؤ گھر کیا ہے کسی کے گھر پہ آیا ہوں گے کوا آیا اور مہمان بھی آئے دونوں کی جوڑی ہے کوا آیا تو کوا کہا کہاں کائیں کیا مہمان آیا اب اس نے اس کا کیا کیا دیکھیں آتا کہاں سے ہی ہے مہمان ایک بار نہیں ہوا ہوگا دو تین بار ہوا ہوگا جس دن بھی کھولتا ہے کوئی نہ कोई مہمان آتا ہے اس نے کیا क्या اینڈ افیکٹ جوڑ دیا اس پہ کہ کوے کے چلانے سے کیا ہوتے ہیں مہمان آتے ہیں اب دوسرے کو بتایا اس نے بھی اپنے انسان کی فطرت میں کیسا ہے کہ جب اس کو بتایا جائے آج آپ کے ساتھ خوشی کا کچھ ہونے والا ہے وہ مینٹلی پر جاتا ہے ہونے والا ہے اور کچھ بھی ہوا تو اس کو کیا کرتا ہے جوڑ کے ہاں دیکھو برابر بولا تھا اس میں آج تمہارے ساتھ کچھ تو ہونے والا ہے کیا ہوا بیوی نے اچھا کھانا بنائی میرے دل کے جیسا بنائی آج بیچاری روزانہ بناتی لیکن آج اس کو چاہیے تھا کوئی ریزن کوئی ایسی چیز ایسا آج آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا تو اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں انسان کی ذہنیت ایسی ہے وہ خود فل کرتا ہے اس گیپ کو آپ بادلوں کو دیکھیے آپ چاہیں تو اس کو, آپ کو گلاب کا پھول دیکھے گا آپ کو گدا چاہے تو گدا بھی دیکھے گا وہاں پہ آدمی کے ذہن میں وہ دکھتا ہے بنانا جانتا ہے کیسا بھی انسان جو ہے پیپل سی واٹ دے لوگ وہ دیکھتے ہیں جس کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ دکھے انسان کو اپنے ذہن کی چیزیں حقائق میں دکھائی دیتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ حقر ارین الباطلاً ورز نشتی ناوا الہ حق ہم کو حق دکھا باطل باطل دکھا یہ بہت ضروری زندگی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک انسان کو حق باطل دکھائی دے اور باطل اس کو حق دکھائی دے یہ سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا اس کا کو کو کوئی آدمی اس کو نارتھ ساؤتھ دکھائی دے اور ساؤتھ ساؤتھ اس کو نارتھ دکھائی دے اب گاڑی کدھر لے جائے گا وہ الٹا جائے گا دلّی جانا تو کنیا کماری جائے گا الٹا ہو گیا اس نے کیوں اس لیے کہ اس نے کچھ اور سمجھ لیا نقشہ غلط نہیں تھا غلط کی کیا تھی اس نے نقشہ الٹا پکڑا تھا نقشہ الٹا پکڑا یہ جہل کیا ہے مرکب اب راستے میں کوئی ملا سو کہاں جا رہا چچا دلّی جا رہا یہ راستہ دلّی نقشہ ہے میرے پاس پاگل کہیں کا جھوٹ بولتا ہے اب کیا ہوگا پاس نقشہ ہے. آگے گیا اور کوئی مولوی صاحب ملے جا دلّی جا رہا ہوں जा रहा نہیں جاتا یہ تو کنیا کماری کی طرف جا رہا तरफ صاحب रहा جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی آپ کو دلّی جا رہے نا جاؤ جاؤ جاؤ پاس جاؤ تھوڑا جلدی پہنچیں گے مودی صاحب کیا بولتے پھر اس کا کام تمام ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس نقشہ ہے لیکن کیسا اُلٹا. یہ کیا سمجھ رہا برابر جا رہا میں اس سب میرے دشمن کچھ تو ہے دلی میں جو مجھ کو نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں. Okay. بچوں کو آپ بولیں گے باہر مت جاؤ تکلیف ہوگی باہر کچھ تو ہے یا کوئی ڈبا آپ سامنے رکھو بچے کے جی. اس کو اس میں اگر سانپ بھی ہو اگر آپ بچوں کو بیٹا اس میں نقصان ہے مت کرو ایسا پنکھے میں ہاتھ مت ڈالو فلاں وائر کو آپ مت کو بچہ کچھ تو ہے اس میں ودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی کو اگر دن بھر بھوکا بٹھا ہو بیٹھے گا لیکن بولو آپ خالی جو کنکریاں سامنے اس کو ہاتھ مت مطلب لگاؤ اس سے وہ برداشت نہیں ہوگا کیوں انسان اس چیز کا ہریس ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے تو ایک آدمی کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے یہ صحیح ہے اور وہ اپنے آپ کو چیک نہ کرے اور اس سے غلطی ہو جائے اس کو روکنے والے دشمن دیتے ہیں उसको रोकने वाले एक बहुत बड़ा आलमिया इंसानियत का है उसके जहन में बैठ गए सही है हंड्रेड मैंने चेक किया मैंने मैं का मतलब मेरे से बड़ा और कौन है भाई आइंस्टाइन इधर और हा? न्यूटन उधर कौन न्यूटन, उदर कौन? न्यूटन उदर कौन है मैं बोल रहा हूं भाई मैं मेरे आंख से देखा मैं नक्शा ऐसा ही है दिल्ली इधर है और यू इधर बराबर है ये हाथ उस आदमी का होता है جو دین کے معاملات میں اپنی عقل سے دلائل کو غلط سمجھتا ہے کتنی بڑی, بڑی مصیبت ہی ہے اسی لیے مردیا نے کیا کہا عمل ضروری نہیں ہے عمل ضروری نہیں, نہیں. کیوں قرآن حدیث میں حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کیا منقال اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ بلکہ باب نے کہا من عالی الہ الا اللہ دخل جس نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں جائے گا ہم نے جان لیا ختم جاننا کافی ہے کچھ آگے مانا نہیں تو بھی چلے گا مان لی اس کے جان لیا اس کو اب کیا کریں گے آپ اس نے جانا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں جائے گا اس نے یہ نہیں جانا کہ جانا کا مطلب کیا ہے یہاں پر جانا جو ہے وہ کون سا علم ہے وہ علم نہیں جس میں انکار ہو وہ علم جس میں اقرار ہو جس علم میں اقرار اگر نہیں ہے وہ علم کس فائدے کا لہذا مشرقین کا مسئلہ کیا تھا ان کو لا الہ الا اللہ معلوم نہیں تھا ان کو معلوم تھا لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا نہیں ابو طالب کو لا الہ الا اللہ نبی نے سنایا نہیں سنایا معلوم تھا نا کہ لا الہ الا اللہ نام کا کلمہ ہے اور اس پر جنت کا وعدہ ہے اور اپنے بھتیجے کو جھوٹا نہیں مانتے تھے لیکن سب کے باوجود قبول کیا نہیں قبول کرنا ضروری ہے ایسا علم کیا فائدہ کا جس میں قبول نہ ہو منافقین کو معلوم نہیں تھا لا الہ الا اللہ یقین نہیں تھا اس میں شک تھا اس میں مارد ان فادہ ماردا اندیل تم علم ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ پھر شک نہ کریں شک کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے وہ علم ہی نہیں ہے انکار اس میں نہیں ہونا چاہیے تو اس نے نہیں جانا اب مرجیا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کافی ہے عمل ضروری نہیں سارے عمل چھوڑ دو بس اس سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ان لوگوں نے کیا کہا اگر آدمی صرف کلمہ زبان سے پڑھ لے اور کچھ بھی عمل نہ کرے اس سے ایمان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہے پھر بیچارا اتنا عمل کر رہا ہوں اس کا ایمان اور اس کا عمل کوئی فرق نہیں دونوں کا سیم گناہ سے ایمان کو نقصان نہیں ہوتا ہے بے عملی سے ایمان کو نقصان جہالت یہ حدیث پکڑ لی باقی سب چھوڑ دیا اب اس کو ہم سمجھا رہے نہیں حدیث ہے نا میرے پاس میرے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے ایک حدیث ماننے کے لیے کہا ہے ساری باقی باتوں سے ملا کے اس کو دیکھا جائے ایک آدمی کہے یہ جتنی ساری یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بیسٹ تھوڑی دیر سے آ کے کہے ڈبا اٹھا کے رکھو اب کوئی آدمی کہ پہلا حکم جو ہے وہی میں مانوں گا چلے گا نہیں کیا کرنا پڑے گا پہلی بات اور دوسری بات دونوں کو جوڑے گا وہی کام کرنے والا ورنہ نکال دے گا بس دھیان رکھے اس کو یہ ساری چیزیں بیچ دو یہ ڈبا اٹھا کے رکھو دو باتیں الگ, الگ الگ وقت میں بھی کہی جائیں تب بھی ان دونوں کو جوڑ کے لیا جائے گا اور اس کا مطلب جمع کیا جائے گا اس کا مطلب سمجھا جائے گا یہ ہم دنیا میں کرتے ہیں دین میں نہیں کرتے ہیں. دین میں ایک حدیث لے لی اسی کے مطابق عمل شروع کر دیا باقی آدھی سے جوڑ کے اس کو نہیں دیکھا یہ گمراہی ہے یہ جہل ہے یہی وجہ ہوتی کہ آدمی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے قدریا کا معاملہ آپ دیکھیں को کو آپ क्या کیا کیا, کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارب بھی آرمی انگو اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھ کو اپنا دیدار کرا دے اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی اے موسا تم مجھے ہرگز بھی دیکھ نہیں سکتے لن ترانی اب انہوں نے کیا کیا کا دے کو لن آ رہا ہے قال لن ترانی اے موسا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ عربی میں لن کیوں آتا ہے کبھی نہیں کے لیے آتا ہے تبید کے لیے ہوتا ہے ایسا ان کا کہنا ہے اب انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو قرآن میں آیت اور حدیثیں جس میں آیا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے کہا نہیں یہ صحیح مانتے ہی نہیں اس کو موتضلا اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہو ہی نہیں سکتا اللہ کو دیکھ لی نہیں سکتے کیوں لن ترانی لیکن علماء نے کہا کہ قرآن میں آئے دوسری بھی تو ہے نا وجو یومئذ یوم ادین ناویرا عرب بھی یومئذ نہا قیامت کے دن بہت سے چہرے بشاش خوش خوش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے کیوں اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب یہ آیت ہے تو اہل سنت والجماعت نے کہا یہ آیت ہے اس سے معلوم ہوتا اللہ کا دیدار ہوگا حادی تو ہے ہے اور بھی کلیئر ہے وہ تو موت زیادہ کہا نہیں علا عرب بہا نا ویرا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے مطلب یہ نہیں ہے کہا ناویرا اپنے رب کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ مطلب اس کا ہے تو تویل بھی کر دی آیت کی اس آیت کی تعویل نہیں کی کا قرآن میں تعویل کس کی کس کی تو آدمی کیا کرتا ہے ایک چیز طے کر لیتا ہے طے کرنے کے بعد اس کے علاوہ جتنی دلال ہیں ان دلال کی کچھ نہ کچھ تعویل کر کے چھٹی کر دیتا ہے یہ ہے یہ شر ہے اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی غور کرتے ہیں سب ملا کے جو نتیجہ نکلتا ہے پھر اس سے وہ مانا لیتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے یہ نہیں کہ آپ پہلی چیز کو کچھ طے کر لیں اور پھر آنے والی چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں اس کا مطلب بدلتے چلے جائیں ایسا صحیح نہیں ہے. سارے نسوس کو ملا کے جمع کر کے مطلب لینا پڑتا ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کیا میں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوششیں یعنی دنیا کی زندگی میں جتنی نیکیاں انہوں نے کی وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری مصیبت کیا ہے ایک آدمی کو اپنے نقصان کا احساس ہو تو اس کے تدارو اور بھرپائی کی کوشش وہ کرتا ہے اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میری پرانی چیز کا نقصان ہو گیا ہے سادہ مثال مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ بھائی دودھ پھٹ گیا ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے اور صبح رات میں بچے کو لگے گا تو کیا کرتا ہے اس نقصان کی بھرپائی کے لیے دوسرا دودھ کا پیکٹ لے کر آئے گا بوتل لے کر آئے گا رکھے گا کیوں یہ ضائع ہو گیا تو لگے گا اپنے کو تو پھر سے دوسرا دودھ لے کر آ جاؤ دوسری چیز لے آؤ لیکن جس آدمی کو لگے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا ابھی تو وہ آدمی دوسرے اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ دودھ پھٹا ہوا ہے کام کا نہیں رہا مہمان آ ابھی نہیں ہے لہذا جس آدمی نے اپنے اعمال کا جائزہ نہ لیا ہو ایسا آدمی نقصان میں اور خسارے میں پڑ جاتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے دنیا کی زندگی پوری زندگی گزار دی اور ساری بھلائیاں نیکیاں برباد ہو گئی لیکن زندگی بھر وہ اسی برم میں پڑے رہے کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں ہم غلط نہیں کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں تم غلط کر رہے اور بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ بداعت کے اعتبار سے جاننے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر نقص یعنی لوگوں کو مسئلہ کہاں آتا ہے بداعت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بداعت اصلیہ اور دوسری ہے بداعت زائدہ بداعت اصلیہ کیا ہے ایسا عمل جو سرے سے تھا ہی نہیں اور کسی نے گھڑ لیا اس کا پکڑنا بہت آسان ہے اس کا رد کرنا بہت آسان ہے لیکن ایسی بدعاتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں آدمی اتنا لڑتا نہیں ہے کیوں ہمارے نبی نے نہیں کیا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے فتنا کہاں آتا ہے ایسی بداعت جن میں بداعتیں اضافیہ ہو کیا ہو اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہو اصل چیز ہو اور اس میں اور ملایا گیا ہو, مثال کے طور پر اب سمجھیے اس کو فاتحہ دینا اب کسی آدمی صاحب آپ کہو بھائی فاتحہ نہیں دینا چاہیے کیوں ثابت نہیں ہے فاتحہ میں کیا ہے سورے پاتیہ پڑھنا قل چاروں کل قل. کل قل وہ لا قل یا پھر اود ربل پلک اود ربل الناس اب اس کو آپ جب کہو گے کہ من تو وہ کیا سمجھ رہا ہے قرآن پڑھنے سے منع کرتے یعنی آپ سمجھیے یہاں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے مجھ کو منع کرتے ہو قرآن کے ذریعے سے ایک نیا عمل مل نے گھڑا ہے وہ یہ کہ سامنے کھانا رکھے گا اور بیٹھ کے یہ پڑھ کے سمجھے گا کھانے میں برکت ہوگی یہ سورت یہ سورت یہ سورت اور یہ عمل ہے اس کے بغیر کھانا تقسیم نہیں ہوگا یہ عمل بدات ہے سورہ فاتحہ دن بھر پڑھتا رہے بھائی اللہ کے بندے دن بھر پڑھتے کوئی نقصان نہیں ہے قرآن پڑھے گا سواب ملے گا لیکن سورہ فاتحہ کو جوڑ کے تو نے یہ جو بنا دیا ہے یہ تو نے اضافہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے مجرد قرآن کا پڑھنا غلط نہیں ہے ایسی کئی بدات ہوئی قرآن خانی ہمارے نانا جان مر گئے تو قرآن خانی گھر نیا لیے قرآن खानी بچہ پیدا ہوا قرآن खानी تو قرآن खानी کیا احمد بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی چار پانچ جو بھی کرائے کے لوگ ہیں ان کو جمع کیا سامنے ٹروفی رکھی کیا بندی اب سب پڑھ رہے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ رحم کہ غیر مسلم کے ساتھ پڑھیں ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کا کیا پڑھ رہا کیا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جلدی جانا ہوتا ہے تقسیم جلدی ہونا چاہیے مالکنیمن جو بھی سامنے ہے مٹھائی تو ایک کیا کرتا ہے فاسٹ ہر ایک کی سپیڈ ہوتی ہے اٹکتے اٹکتے کوئی پڑھتا ہے اور کوئی فاسٹ پڑھنے والا ہوتا ہے ایک آدمی اپنا پروجیکٹ ختم کر دیتا ہے اب وہ دوسرے کے پروجیکٹ میں آتا ہے کیزا کتنا ہو تیرا بیس پیج میں سے عموماً بیس پیج کا ایک پارا ہوتا ہے آپ سعودی کا بھی دیکھ لیں بیس بیس پیج میں ختم ہو جاتا ہوں تو بیس پیج کا ابھی کیا کرنے پہنچا تو دس پیج ہو گئے دس بات کے ابھی آ رہا ہوں میں شہر کر رہا ارے کب ختم ہوگا میرے کو بھی جانا ہے جلدی تقسیم فاتے آتے دینے اپنے کو میں آدھے سے پڑھتا تو وہاں سے آدھے تک پڑھا تو ایک میں دونوں مل کے شیئرنگ کرتے اس طرح سے اور کیسا پڑھتے ہیں اگڑم بگڑم کچھ بھی پڑھ کے جیسا اس کو آتا ہے, بے تہاشا پڑتا چلا جاتا ہے اور ختم کر کے سانس لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہو گیا ہاں ہو, گیا, ہو گیا, چلو ٹھیک ہے اس کے بعد سارا فاتحہ دیکھیے وہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی اندو, تمہارا معاوضہ تم کو مل گیا اب شکایت مت کرنا فری میں نہیں پڑے تمہیں نے یہ سارا لے کے جاؤ مٹھائی تو یہ اکا ہے اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسا حضرت خدیجہ رضی اللہ عن کی وفات نہیں صاحبی کا قصہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا ان کے پاس گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں اور پہننے کے لیے صرف تہبند ہےڑنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے اتنے غریب لیکن قرآن ان کے پاس ہے قرآن ہے نا ان کے پاس آپ نے پوچھا جب جانے لگے اس کے میرے پاس مہر کے لیے کچھ بھی نہیں آپ نے بلایا کہا تمہارے پاس قرآن ہے کہاں کہا ہے میرے پاس بن دل سے پڑھتے ہو یاددار سے پڑھتے ہو کہاں یہ سورت یہ سورت یہ سورت مجھ کو یاد ہے کہا ٹھیک ہے میں نے اس سورتوں کے بدلے میں تمہارا نکاح کر دیا یعنی تم اس کو پڑھاؤ گے محنت تمہاری تم کو ملے گی محنت کے بدلے تمہارا نکاح کر دیا اتنی صورتیں دیوی کو سکھانا ایسے لوگ زمانے میں تھے پیسہ نہیں لیکن قرآن ان کے پاس ہے ان کے کی لیے کیا مشکل تھا قرآن خانی کرنا اپنے پاس پیسے قرآن نہیں اپنے پاس گھر میں قرآن ہے اوپر سب سے ادھر نہیں ہے کہاں ہے ہمارے پاس قرآن اس لیے امامت کو بڑا آ گیا دوں تو بہنی تم کیوں کول گل جائی ارے انا پڑا اللہ کے بندے اس میں بھی چار غلطیاں ہیں تین آئے ہیں لیکن غلطیاں چارے میں آئندہ انشاءاللہ اچھا کروں گا تب آؤں نہیں آتا پڑھنے قرآن اس کو ایسا حال ہے اس کا تو یہ ایسا آدمی رہ جو قرآن خانی کر رہا وہ اتنے اچھے کہ صاحبی پڑھ رہے ہیں اور فرشتے سننے آ رہے ہیں صاحبی کہتے میں قرآن پڑھنے لگا میرے بچہ میرے بازو میں لیٹا ہوا تھا گوڑا بھی ہے باندھا ہوا ہے اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو گھوڑا بدکنے لگا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو کچل نہ دے میں نے پڑھنا بند کر دیا میں نے اوپر دیکھا تو اوپر مجھ چراغ چراغ جیسے دکھائی دیے مجھ کو تو آپ صلاح نے کہا یہ فرشتے تھے جی تمہاری قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے ایسے لوگ ہمارا پڑھنا گھر کے لوگ بھاگ جائیں گے جو آدمی سویا ہوا گھبرا کے اٹھ جائے ایسا وحشت ہم کو بھی اور دوسرے کو بھی ایسا ہمارا پڑھنا ہے اتنا گھبرایا ہوا پڑھتے ہیں ہم لوگ صحیح ڈنگ سے پڑھتے بھی نہیں اور ہم لوگ پاتیاں دینے والے ہیں اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کیوں نہیں آپ نے حضرت قدیا رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں بخشا نہیں قرآن آپ نے حضرت حمزہ کو کیوں بخشا نہیں صحابہ نے کیوں بخشا نہیں اپنے گھر والوں کو ایک بھی مثال نہیں ایک بھی مثال نہیں ایک بھی مثال نہیں, بھی مثال نہیں. تو اب یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے پتا لیں لیکن پڑھے تو قرآن ہی نہ بھائی ثواب تو ہے نا قرآن میں تو پھر کر رہی ہیں ہم اس کو تو آدمی کیا دیکھتا ہے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دوسری جگہ جب فٹ کی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کی مدا کیسا ہوا تم قرآن پڑھنا منع کر آپ مثال کے طور پر ایسے آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ اذان جب ہم دیتے ہیں یہ سادی اور آسان مثال ہے اور اتنی موٹی کی آ رہی سمجھ میں آتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ازان میں آخر میں ازان دینے والا مؤذن کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے لا محمد بولتا ہے نہیں نا آپ لوگ سوچ رہے ہیں جی بھی محمد رسول اللہ نہیں بولتا ہو تو آپ ایسا کہنے والے سے کہیں میرا دل بہت بولتا ہے کہ کلمہ اینڈ میں مکمل ہونا چاہیے اپنا کلیمہ کیسا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کہ اللہ کا نام آئے تو پیارے رسول کا نام بھی آنا چاہیے تو ایک کام کریں گے تو اور میں موزن صاحب کی تنخواہ بڑھائیں گے ایک شرط میں کیا بولیں گے ان کو تم جب بھی اذام دو ازان کے اینڈ میں کیا بولو ہماری طرف سے باقی ازان تو ٹرسٹ کی طرف سے یہ ایک جملہ ہماری طرف سے بڑھاؤ کیا بڑھاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے بولو مسئلہ ختم نور نور کیا ہوگا پہلے کون پیٹے گا صاحب لوگ کون سی آزاد نکالے تم نے نہیں کون بولا تم کو یہ بولے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دلائی کہاں سے لائے رہی اب یہاں بولے گا اگر وہ کہلط کریما غلط ہے کیا اس کو اگر ہم بولیں گے اگر لو, کسی کو ہم بولے گا, ایسا کریں گے تو کیا بولے گا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں غلط دینا ہے یہ ایسا کرنا کیا ہے غلط نبی کا نام لینا غلط اب آپ کرو اس کو وہ فاتحہ میں جو کر رہا تھا آپ بالکل اس کے نقشے قدم پہ چلو ابھی آپ کیا کرو کیا بول رہا ہوں آپس سے کریما پر پورا میں بول رہا ہوں ازان میں محمد رسول اللہ جوڑنا چاہیے تو بولتا غلط کریما غلط بولتا کلما پڑھ کیوں نبی کا نام لینا نا غلط لیکن ایسا نہیں رہتا نا وہ بھی گھبرائے گا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ کیا بولوں گا اس میں ہاں بولتا تو مصیبت نہ بولتا تو مصیبت کیا مصیبت ہے لیکن ایسا نہیں ہے نا نہیں ہے اس لیے تو بول رہا ایسا کوئی بھی نہیں دیتا پوری دنیا میں یہ ایسی نیکی ہے جو جو عرب میں بھی نہیں ہوتی کیوں نہ ہم یہ نیکی شروع کریں تو بولتا نا بدا تہ نہ تو یہ شروع کریں گے نا ہم لوگ نبی کا نام لینا غلط ہو سکتا اسی اذان میں شروع میں اشد اللہ الہ الا اللہ اشن محمدن رسول اللہ بولے نا ہم ایک بار اور بولے تو کیا جاتا پہلی نیکی ہے نا یہ بھی نیکی ہے اب اینڈ میں کیا بولیں گے لا الہ الا اللہ اور کان کھول کے سن لو محمد رسول اللہ <تصفح> <تصفح> لیکن بھائی ایسا نہیں کر سکتے کیوں کیوں نہیں کر سکتے بھائی تو تو بولا قرآن پڑھنا غلط کدھر غلطہ فاتح دے رہا تو اور تو کیا بولا قرآن پڑھنا غلط کیا تو میں ازان دے رہا نبی کا نام لینا غلط کیا لیکن ایسا منع کی اللہ کیا نبی تو کیسے بولا تھا اس کو فاتحہ دینا منع کدھر ہے دلیل میں نے نہیں لایا تو تو نے بولا میں دیتا رہوں گا جب تک تو منع کی دلیل نہیں لاتا اب ارے یہی قاعدہ کیا کریں گے ازان کے لیے گے دنیا کا کوئی بھی آدمی آ کے بتا دے ازان میں نبی کا نام اینڈ میں لینا غلط ایسی ایک بھی حدیث لیکن بخاری مسلم میں نہیں لے تو چلے گا دوسری کتاب میں سے لے کے ایسی ایک حدیث لے کے آؤ کہ ازان میں اینڈ میں نبی کا نام لینا غلط ہے لا سکتا کوئی ہے ہی نہیں وہ کیا لیکن ایسا نہیں نا پہلے سے ازان ایسی اچھا اب تو رہے ہیں اب کیا بول رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کریں گے نہیں کر क्यों کیوں اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کدھر بھی نہیں ہوتا ایسا کدھر بھی نہیں ہوتا یہ کون سا معاشرہ ہے اب دیکھیے وہ کیا کہاں آ رہا کوئی نہیں کرتا اس لیے ہم نے نہیں کرنا چاہیے ہے نا یہی بول رہا نا وہ بولا بھالا بے چارا لیکن اس کو ہم گھیر گھر کے لا رہے ہیں برابر وہ کیا بول رہا ہے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا اس لیے ہم نے بھی نہیں کرنا چاہیے چاہے پٹائی نہ ہو لیکن غلط لگ رہا میرے کو کیوں اس سے کوئی بھی نہیں کرتا ایسا ایسی اذان آج تک بچپن سے پیدا ہوا میرے دادا نے بھی نہیں سنے تھے اب تک میں پوچھا میرے دادا کو ایسی دے سکتے کہ بولے نہیں ہم نے کبھی سنے نہیں تو نے کہا کہ چلا اذان تو ایسی اذان ہوتی نہیں کدھر بھی ہمارے معاشرے میں جو عمل نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم رک سکتے ہیں نبی کے معاشرے میں نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ سے نہیں رک سکتے یہ کیا بول رہا ہے اپنے در بھی نہیں ہوتا ایسا تو یہ دلیل ہے یعنی لوگ نہیں کرتے تھے نہیں کرنے گا اور ہم جب سے کیا بول رہے تھے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں کرتے تھے تو وہ دلیل نہیں بنا تیرے لیے لوگ نہیں کرتے ہیں یہ دلیل ہے تیرے لیے تو بدا سے اصلیہ کو روکنا آسان تھا لیکن بدا وافیہ کو روکنا تھوڑا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ حق اور باطل مکس ہو کے وہ غلط بن جاتا ہے حق اور باطل مل کے کیا ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے کہ اس میں ازان تو صحیح ہے اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ کیا ہے صحیح ہے یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح دو صحیح مل کے کیا ہونا چاہیے تیسرا ہم کو پوچھے ایسا بولے ازان کیا ہے صحیح کیا غلط صحیح وہ لوگ کیسے پوچھتے ہیں سور پاتیا صحیح کیا غلط صحیح مسجد میں بیٹھنا صحیح کیا غلط صحیح قرآن پڑھنا صحیح کیا غلط صحیح کسی میت کی ہمدردی کرنا صحیح کیا غلط صحیح بندی کھانا صحیح کیا غلط غلط تو نہیں لگ رہا ہلال تو کھا سکتے ہیں یہ سب صحیح مل کے غلط کیسا بنا تو ہم بھی وہی کہیں گے اذان صحیح محمد رسول اللہ صحیح دونوں مل کے غلط کیسا بنا یہ اضافہ ہے صحیح چیز میں تیرا تو دو صحیح چیزوں کو جوڑ کے تو ایک تیسری چیز نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ دین میں نہیں ہے یہ دین میں نہیں سادہ مثال آپ کسی کو پوچھئے کہ ضرورت پڑھنا کیسا ہے اچھا ہے اتحاد جو دو ہوتے ہیں اس میں چار رکت نماز پڑھ رہا تھا کسی بھی حنفی بھائی سے آپ پوچھیں وہ کیا بولے گا آپ سنیے اس سے چار رکت نماز پڑھ رہا تھا چار رکت نماز میں آخری اطحیات میں درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ضروری ہے نماز ناقص ہوگی اگر نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے دو اتحیات رہتے ہیں تو یہ دوسرے کی بات پوچھا میں نے جواب بالکل صحیح ایک دم ٹھیک ٹھاک پہلے اطحیات میں اتحیات کے بعد درست پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑا تو غلطی ہے کیا کرنا پڑے گا مطلب دروت پڑھنا غلط آپ اس کو کیا پوچھ رہے دروت پڑھنا غلط کیسا ہو بھائی برے اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کی. منع کیے نہیں لیکن کیے نہیں ایسا حالانکہ کیے نا ایسا کوئی آدمی اگر پہلے اتحاد میں بھی اتحیات کے بعد درست پڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ صحیح ہے بلکہ اولا ہے بہتر ہے لیکن آپ دیکھیں کسی بھی ہنسی بھائی سے آپ پوچھیں گے عالم سے آپ پوچھیں گے امام صاحب اگر ہم اطیات پڑھتے پڑھتے غلطی سے پڑھ لیے اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اعلیٰ محمد میں کیسا پڑھیں غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا محمد تک پڑھ لیا نا تو غلطی کا سجدہ کرنا پڑے گا یعنی ہم نے نبی کا نام لے کے کی غلطی کی ہے کیا بولے گا وہ غلطی نہیں ہے لیکن یہاں پڑھنا غلطی ہے ایسا ہے کیا سمجھ میں آئی بات کہ وہ صحیح ہے لیکن یہاں نہیں پڑھا جائے گا اچھا تو دین میں جہاں جو کرنا ہے جتنا جو کرنا ہے اتنا کرنا صحیح ہے اپنی طرف سے اضافہ جگہ تبدیل نہیں کر سکتے کوئی آدمی کہا کہ میں نماز شروع کروں گا نبی سے دین دیا کس نے اپنے کو فاتحہ کی بھی پہلے میں کیا کروں گا ہمیشہ اللہ صح... کے پہلے ہوتا نا میں کوئی ایسا کرتا امام صاحب شروع کر دی اللہ اکبر اور زور دی اللہم صلی علی محمد آل محمد. لوگ, کیا, لوگ کیا کوئی کیا ایجاج تک نہیں منع ہے نہیں منع بھی نہیں کوئی حدیث آپ نے پڑھی نماز کی شروعات میں تکبیر کے بعد درود پڑھنا منع ہے ایسا گپت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ایسا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے لیکن آپ کہیے کہ ذرا ایسا پڑھ ایک پڑھا لیں امام پڑھائے گا کوئی ایسا نہیں کیوں غلط ہے بولے گئے کیوں غلط ہے درود پڑھنا غلط درود پڑھنا کیسا غلط اس کی یہ جگہ نہیں ہے اس کا تحت نہیں ہے آپ اپنی طرف سے جگہ تبدیل کر سکتے نہیں کعبہ کا طباب کرنا تو قبر کا طباب کرتا وہ اس کی جگہ سمجھ میں نہیں آئی یہ سمجھ میں آ رہا جگہ بیٹھ کے ہیں اس کی جگہ کھڑے ہو کے ہیں یہاں سورہ پاٹیا سے شروع ہوگا وہاں اتحاد سے شروع ہوگا یہ کیوں کو سمجھ میں آیا اور وہاں تو کابا کے طبا کو کدھر لایا قبر کے طبا سے لایا کبر کا طبا کر رہا ہے کیسا لایا تو یہ نبی نے کیا نہیں تو کیسا کیا تقویم و تاخیر نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہے اضافہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اگلے ہفتے بقیہ دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کیا کہا نماز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان افسلا تنشا اول من کر نماز یقیناً روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے شا بے حیائی من برائی نماز روکتی ہے نماز میں وہ قوت ہے اب ایک آدمی کہے، صوفی کیا کہتے ہیں دیکھیے سمجھیے سلال کیا ہے صوفی کہتے ہیں یہ جو اشغال ہیں ہم جو،, ہو، ہو، ہو، جو بھی کرتے ہیں یہ جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور اس ماحول کی وجہ سے دلوں میں صفائی تھی لیکن زمانہ گزرتے گزرتے گزرتے کیا ہو گیا وہ دور دور ہو گیا اور اس دور کی برکات نہیں رہی آج وہ برکات نہیں ہیں وہ اثرات نہیں ہیں لہذا ہم کو ایکسٹرا کچھ کرنا پڑے گا کیا سیدھے ہاتھ کے سے بائیں پا پاؤں پکڑے بائیں ہاتھ سے دایا پاؤں پکڑے اور یوں ہک ہاں اس طرح سے کرنا हु, हु, हु, ہے کرنا ہے دیکھیے بہت سارے لوگ مسجد میں کرتے ہیں کوئی دلیل اس کی نہیں ہو, ہو کوئی دقت نہیں اللہ کے نبی صلاح سے کبھی اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے کیا, کیا ہوا کیا کس کی پٹائی کر رہا ہوئی وہ لا الہ الا اللہ تو مطلب اپنے سینے پر ایمان کو مار رہا ہے وہ ایک دم یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی بات کے دور میں ضرورت پیش آئی اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہم کہتے ہیں کہ جو دن اس زمانے میں تھا وہی دن آج بھی کافی ہے اگر اس اشتدل کو لیا جائے کہ وہاں کا معاملہ جتنا تھا کافی نہیں اب اپنے کو جوڑنا پڑے گا اب کوئی آدمی مول وہاں نماز و پڑھ رہے لوگ سدھر رہے نہیں قرآن बताया نے بتایا ان تنہا شاہی मुनकर یقیناً نماز روکتی ہے کس سے بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے لوگ رکرے کی در نماز پڑھتے اور پھر جا کے گناہ کرتے ایک کام کرو پانچ کی دس نماز کرو پانچ میں نہیں سدھر رہے لوگ دس نماز کرو اور فضر کی بھی چار کرو مغرب کی بھی چار کرو تھوڑی کافی نہیں ہو رہی پاور تھوڑا اور ہونا چاہیے جیسے بیٹری ہے تھوڑی دیر چارجنگ کے لگائیں گے تھوڑا چارج ہوگا زیادہ دیر لگائیں گے زیادہ ہوگا تو آپ کیا کرو رکتیں بڑھا دو ایک دم چار نہیں دس بارہ کر دو ایک دم बिगड़ले بہت, بہت بگڑ رہے لوگ سرکار بجر کی چالیس کر دو صبح صبح सुधर کے جانا چاہیے یہاں سے ایک دم فل چارجنگ کیا ہے پاگل تو نہیں وہ نہیں جا तो کون جہاز تو لولم سے آیا دکھتا ہی کوئی مانے گا اس کو نہیں اپنی طرف سے ہم اضافہ دین میں کر سکتے نہیں ہم جتنا دین ہے اسی پر صحیح ڈھنگ سے اگر چلیں وہ دین اگر قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیجتا ہے کیوں بنایا خاتم خاصمنبی کیوں بنایا آخری نبی کیوں ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کا سنت کی حفاظت کا کیوں ذمہ لیا اللہ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ کیا کیوں محفوظ ہے دونوں کیوں پیدا کیا محدثین کو جنہوں نے کی کی حفاظت کی؟ کیوں پی... اللہ نے قرآن کے حافظ پیدا کی ہے قیامت تک کے لیے یہ دین کافی ہے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں سے کم کرنے کی بھی ضرورت نہیں جتنا ہے اتنا کافی ہے اب کیوں یہ اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے جہالت ہے اس کی لہذا بداط اصلیہ سے روکنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جس چیز میں یہ بھی دین یہ بھی دین ملا کہ تیسرا کچھ تو نیا بنایا یہ مصیبت بن جاتا ہے کہ دو چیزیں یہ بھی حق یہ بھی حق یہ دونوں ملا کے اگر دیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے نقصان مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کو آپ وہ کیا ہے چائے پئیں گے ہاں لیکن پانی بھی دو آپ کیا کیے ایک لوٹے میں چائے اور پانی دونوں ڈال کے دیے چائے بھی مانگا پانی بھی ملا لے دونوں ایک ساتھ لے لے گا وہ کیا ہی آپ نے کیا کیا دو چیز مانگا تکلیف کیوں بھائی دو دو الگ الگ پیئیں گے کام کرو چائے کا برتن ہے چائے بھی اس میں اور اس میں کیا ڈال دیے پانی دونوں ایک ساتھ پیو چلے گا ایسا یہ بھی پیٹ میں جا رہا وہ بھی پیٹ میں جا رہا ایک ساتھ دو پاگل تو نہیں ہو گیا پانی الگ دو چائے الگ دو یہ الگ ہے یہ الگ ہے جائے گا پیٹ میں اور مانگا میں نہیں لیکن یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ پہلے پیوں گا یہ بعد میں پیوں گا اس کی ترتیب ہے معلوم ہے ترتیب ترتیب ہے اس کی پہلے پانی پیتے پھر گلاس رکھتے پھر چائے لیتے وہ پیتے اب اسے دیکھ رہے ساسر میں پیتا ہے چائے اس کو کپ میں نہیں پیتا ہے کیسے ہوتا ڈانٹنا پانی بھی اگلی ٹائم لا کے کس میں لا کے پیے اوسر میں پیے اور پاگل تو نہیں ہو گئے سمجھ رہے ہیں بات ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے اپنے دماغ چلانے سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے جو جیسا دین ہے اس سے عمل کرو شرافت اسی میں ہے جنت اسی سے ملے گی اپنی عقل جہاں آدمی چلاتا ہے وہاں مصیبت کھڑی ہوتی ہے اپنی عقل چلاؤ کہاں چلاؤ موٹر بنانے میں گاڑی بنانے میں پنکھا بنانے میں خوب عقل چلاؤ دن پہ چلنے میں چلاؤ کیسا چلنا دین پہ چلنا چاہیے میں کیسا گمرہ ہو رہا سیدھے راستے پہ جانا چاہیے نمازیں پڑھنا چلاو کل سوچو لیکن دین ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے یہاں مت چلاؤ اللہ سے آگے مت بڑھو اللہ کے دین میں اسکرو ڈرائیور استعمال کرو مت اللہ کا دین جیسا ہے ویسا رہنے دو کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی نہ بھی کر سکتا ہے نہ صاحبی تو کون ہے تو اللہ کے دین میں تبدیلی کرے گا تو اللہ کے دین میں تبدیلی کر سکتا ہے نہیں لہذا یہ یاد رکھیں کہ دین میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنا چاہیے ایک گھر میں ساس اگر ہو بہو جب آتی ہے گھی کا ڈبا ادھر کا ادھر شکر کا ڈبا ادھر کرتی تو ساس ہوتی ہاں جدھر تھا ادھر ہے نا یہ برابر سمجھ میں آتا بدا سمجھ میں نہیں آتی جو جدھر ہے ادھر رکھ اپنے حساب سے ادھر ادھر کر مت تو کچن برابر سمجھ میں آتا ہے لیکن دین وہاں یہ فائدہ سمجھ میں نہیں آتا جدھر اللہ کے نبی نے جو رکھا ادھر رہنے دے اپنی حساب سے ادھر کا ادھر ادھر, ادھر کا ادھر مت کر تو سا بھی برابر پسند نہیں کرتی اس کو بہمتی میرے حساب سے تیرا حساب تیرے پاس جب میں مروں گی نا تب جب تک میں زندہ ہوں کچن میں یہ ڈبا گھی کا ادھر رہے گا تیل کا ادھر رہے گا ایسا ہی رہے گا یہ تو یہ, یہ گھر کا حال ہے انسان کے اپنے گھر میں آدمی دخل اپنے گھر کے آدمی کا نہیں پسند کرتا یہ اللہ کے دین میں اللہ کے نبی کے دین میں یہ دخل دے گا اتنا اصل مند ہوا جس کو سوتا ہے تو کہاں پجامہ جا رہا اور کہاں کمیز جا معلوم نہیں ہوتا یہ اللہ کے دین میں دخل دے گا اس کی حیثیت ہے کوئی دین پہ چل دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلا مت. یہ بے وقوفی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دیں دین پہ عمل کرنے والا بنائیں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائیں اکو الحاظ و رکم